ہر شب شب شبیر ہے ہر یوم ہے یوم حسین سورہ مبارک کے فجر نے قسم کھا کر کہا بل فجر واشرین قسم ہے صبح فجر کی اور قسم ہے اشر محرم کی دس راتوں کی ہر شب حسین کی شب ہر یوم حسین کا یوم محسن نقوی شہید نے اسی حقیقت کو اپنے چار مصروں میں بیان کیا انگوشتری ہے دی کی نگینا حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر تقصیر ہو زندہ رہا زندہ ہے پسینہ حسین, حسین, زندہ حسین زندہ کا باد حسین زندہ باد خدائے پاک کا پیارا حسین زندہ باد نبی کی آنکھوں کا تارا حسین زندہ آباد دل بطول کا پارا حسین زندہ آباد علی کا راج دلارا حسین زندہ آباد حسین شہادت ہے تیرا نام حسین تجھی پہ بھیجا ہے سلام نے سلام حسین ہے تیرے ہاتھوں میں کون کا نظام حسین سنا جو نوکے سنا سناپ گھر شکست دی ہے تیری پیاس نے سمندر کو فنا کی قبر میں دفنا دیا سے گھر کو اٹ کے رکھ دیا تو ہر ایک مندر کو ہر ایک زب کی جلے دیے تو ہوا پاسبانی کی ملی ضعیفی کو انگڑائیاں جوانی کی زبان ہو گئی مشہور بے زبانی کی زبانی یہ تیرا فیض ہے سارا حسین قسم پیا میں حسین ہر ایک چیز ہے کونین کی غلام میں حسین وہ بہت ہے جو کرتا ہے احترام حسین اگر یہ لینا ہے اس کو حسین کہتے ہیں جو دی بچاتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں جو ہر بناتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں جو جیت جاتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں حسین کہتے فکار گیا امیر شام کو بیٹا علی کا مار گیا کیا یہ وقت نے اعلان اقتدار گیا مشرقیں زندہ ہے وقل بفات کا چین زندہ ہے شباب فاتح بدرو ہنین زندہ ہے یزید مر گیا میرا حسین زندہ تیرا ادو بھی کہتا ہے چیراغ آندیوں کے رو برو بھی کہتا ہے الم بھی تیر بھی چاچے گلو بھی کہتا ہے نظر بھی भी بھی دل بھی لہو بھی کہتا ہے لہو بھی کہتا ہے سین گو صدا پسند رہے نشان میں شبیر ارج بند رہے علم حسین کے لشکر کا سر بلند رہے جدید تبر کی گائے